باشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لکن باشهد ان محمد ابده ورسول یا ایجہ اللذین آمنوا تقدھ لہا حق تغاته ولا تموتن إلا بانتو با مسلمون یا ایجہ اللہ ستاقو ربکم انذی خلقكم من نفسی قعدت وخلق منها زوجہا فَبِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَنَسَاهُ فَتَكَبَّرَ الَّذِي تُسَاءَلُ بِهِ بِالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ بَارِعٌ عَلَيْهِ الْعَثَابُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أما بعدها إنا أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واتدى ومن يشاء الله ورسوله الله صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم سبحانك لا علم لنا إلا ما عدمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري بعد الأخذة من لسان يفره قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم سبرت لا سو تو مہمت شریر سوتی ہے قیامت کے دن کا جو سے بڑا سہارا ہے وہ ہمارے خالے مالک کی رحمت کا جس شخص کو اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہو گئی وہ نجات پہ جائے گا اور جو شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا محروم کر دیا گیا وہ قطل کامیاب نہ ہو سکے گا انسان جب اگلے جہان کا سفر شروع کرتا ہے اپنی موت کی سورج میں دنیا سے کٹ جاتا ہے جو اس کے مال و مالواس باغ پہلو سب سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ رب العزت کی رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوتا ہے نبی اجلادی ایک جنازے کی دعائے اللہ عبد ہو ببن احمد کا احتجاجہ رحمت کا نظارے یا اللہ یہ بندہ تیرا بندہ ہے جو فوج ہو چکا اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہے اس وقت یہ تیری رحمت کے سہارے کا ہے اے اللہ تو اسے عذاب دے کر کیا کرے گا تو بڑا بے پرواہ ہے اس کو معاف کر سہارا انسان کی موت سے ہی انسان کے لیے ضروری بن جاتا ہے تاکہ وہ اخر خروی کامیابیاں سمیٹ سکے امام الانبیاء محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جب رات کو بستر کے جاتے تو سونے سے خبر دعا پڑا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ جب نیند آ جاتی ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے آپ کی دعا یہ ہے جس میں تو اللہ وضاحت جلدی وبے کا ان امسن کا نفس و ہے ان ارسل کا خاصا تھا ماتا خود بھی عبادہ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اپنا پہلو بستر سے لگا رہا اور صبح تیری توفیق اور تیرے نام کے ساتھ اسے بستر سے گا اے اللہ اگر نے میری روح کو لوٹنے کا فیصلہ فرما ہے یعنی مجھے موت دے دی فرحم ہے پھر میری روح کو رحم فرمانے والا اپنی رحمت کا معاملہ فرمانے والوں بھائی ارسل ہے بیما طاقتوں کی عبادت کا اور اگر تو نے اس روح کو لوٹانے کا فیصلہ فرمایا تو پھر اس کی حفاظت کرنے لگتا اور اس کو ہر شر سے محدود رکھنا لگتا تو یہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ قیامت کے قائم ہونے تک بلکہ اور قیامت نے بھی اللہ رب رجد کی رحمت کے سہارے کا مطالعہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطالعہ نہ یدھہ عملہ الجنہ اللہ برحمت اللہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ صحابہ کرام نے پوچھا بلا یا رسول صلی اللہ یارس رضا یارسول اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کے بغیر جنت میں نہیں جا پائیں گے فرمایا کہ بلا انا اللہ بلانا اس وقت میں بھی نہیں جا پاؤں گا جب تک اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے اور بعد حادیث میں ہے باشارہ خا سے کہ نبی اسلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سر تک جب تک ڈھانپنا لے پورے جسم کو رحمت سے ڈھانپنا لے اس وقت تک میرا میرا جنم پیوں جانا ممکن نہیں نبی اسلام اللہ کے دیس ہے نو انہوں روزے رنگ میرے سما ادھر یوم ادھر یوم یوم ہر منفی مرگوا چلائے لاہکہ رکھو یوم ایک شخص اگر پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی موت ہوتے مسلسل سلسل آسمان سے گرایا جائے اور زمین پر پھینکا جائے اور یہ عمل فی مرغات اللہ اللہ کی رضا میں ہو اللہ کی ہدایت میں ہو جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب تک بڑھاپے کی موت نہ واقع ہو جائے اس وقت مسلسل اسے اللہ کی رضا میں اللہ کی ہدایت میں آسمان سے پھینکا جائے اور زمین پر گرایا جائے تو لاہکارا کوئی عمل خیال جب تیامت کے منظر دیکھے گا تو اپنے اس پورے عمل کو حقیق جانے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالی سے اس تمنا کا اظہار کرے گا مجھے دنیا دوبارہ میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں کچھ کر کے حالانکہ مسلسل اللہ کی راہ میں عمل کرتا رہا مگر قیامت کے مناظر دیکھ کر اپنے اعمال کو حقیق جانے گا اس سے بھی بڑھ کر ملائکہ ہیں فرشتے ہیں جن کے دامن میں صدیوں کی عبادات جب کل غلطیمت فائم ہوگی فرشتے بھی ارض محشر کی طرف جائیں گے اور جب وہ میدان محشر کی ہال ناکیاں دیکھیں گے اور مناظر دیکھیں گے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحان ہے ماہ بدنہ کا حقہ عبادت ہے اللہ العرمین کو پاک ہم تیری عبادت گاہ کا ادا نہیں کر سکے حالانکہ ان کے پاس صدیوں کی عبادات ہیں اللہ نے ان کو صدیوں کی حیات دی ہے اور صدیوں کی عبادات ہیں کوئی نافرمانی نہیں کوئی گناہ نہیں مگر سیامت کے مشاہد دیکھ وہ بھی گئے اٹھیں گے کہ ہم تیر عبادت وہاں کا حق ادا نہیں کر سکیں تو پھر اصل سہارا پروردگار کی رحمت کا ایک واقعہ آپ نے سنا تھا اس سے جس شخص نے اپنے بیٹوں کو وسیع کی بڑا مالدار تھا تاجر تھا لیکن ساری عمر اپنی دولت کے نشے میں رہا اور گناہ کرتا رہا باقی سے کرتا رہا ایک حدیث کے مطابق اس نے موت کے وقت کہا تھا کہ ماں تو حیرن ہتھتے میں نے کبھی کوئی دیکھی نہیں ہے بیٹوں کو وسیع نہ حر ہو نہیں ہوئے جب میں مر جاؤں جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا دینا دینا سمت ہر پھر اس کو پیس ڈالنا اچھی طرح پیس دینا یہ پاؤڈر بننا سمت رو نہیں ہوئی عاصف اور پھر کوئی ایسا دن انتظار کرنا جب تیز آندھی ہو تو میری راک آندھی اور ایک حدیث میں کچھ سمندر کی لہروں میں بہا دے کی لو لو مجھے جمع کرنے پر قاطر ہو دوبارہ بنانے پر قادر ہو گیا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے کر کہ ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دے گا مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے میری یہ وسیعت نافذ کر دے کر جب وہ مر گیا تو بیٹھوں نے ہر ہر پوری وسیعت کو نافذ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کی جو رات تیرے پاس ہے سب لوٹا دیا چنانچہ وہ بندہ دوبارہ جمع ہو گیا تیار ہو گیا اللہ کے سامنے کھڑا کر رہا ماں ہمارا یہ تو کیا کر کے آیا ہے جو وسیعت کر کے آیا ہے اس کو تجھے کس چیز نے ابھارا تھا کس چیز نے برنگیفتا کیا وہ کہا کہ یا تیرے خوف. تیرے ڈر. آگے حدیث کے الفاظ وہ جو بھی اللہ کے خوف کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ذکر کرے گا فوری اللہ کی رخلت سے ڈھانپ لے گا. اور وہ اللہ کی رحمت میں ڈھانپ لیا جائے گا اب جہاں دو باتیں سامنے آ رہے ہیں ایک یہ شخص ہے جس نے کوئی نہیں دیکھی نہیں بلکہ گناہ کی جائے. لیکن مرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر پیدا گیا اور یہ ایک باطل سی وسیعت کر گیا اللہ نے اس خوف, کو اس خوف کو بھان لیا تھا اللہ عالم الغیب ہے اور دلوں کے اثرار کو جانتا ہے جو ہی وہ کہے گا کہ تیرے خوف مجھے اس وسیعت پہ ابھار تو خالے کائنات کی رحمت اسے ڈھانپ لے اور ایک حدیث کے مطابق وہ اسے بخش دیا جائے گا سارے گناہ اس کے کیے جائیں گے لیکن دوسرے قدر جو احادیث ہیں کہ فرشتے کہیں کہ ماہ ڈالنا کا حق عبادت جب ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اور ایک انسان جو پوری زندگی آسمانوں سے پھینکا گیا جو عید گرایا گیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ اپنے اس عمل کو حتیم جانے کا اس قدر میدان نہ صرف خوفناک ہمارے کہ اپنے اس عمل کو حقیقت ایک طرف گناہ انسان کی بخشش ہو رہی اس میں کوئی نیکی نہیں تھی اور ایک طرف وہ شخص نیکیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اپنے اس عمل کو حقیقت اصل معاملہ خالے کے کائنات کی رحمت کا ہے اور رحمت میں سے حصہ اس شخص کو بہت ملتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے رحمتی وسیعت دین رحمت یہ میری رحمت ہے اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے ہر شہر پر حاوی ہاوی اور یہ رحمت میں لکھ دوں گا فرض کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تخوہ کبا متقی بن گئے اور تخوا کے منحص کو اپنا یہ رحمت کا ذائفرما دیا مانا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف یہ ایک بہت بڑا محرک ہے پروردگار کی رحمت کو حاصل کرنے کی لئے. وہ وسیعت کرنے والے نے جو ہی کہا کہ یا اللہ تیرا خوف تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک دی حالانکہ کوئی نیکی نہیں کی اور گناہ کرتا رہا مگر حقیقی خوف اس کے دل میں آگے تو اللہ دھر مغفرت کا معاملہ فرما لیا اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک دی یہی بات امام معاملہ نے فرمائی کہ اس وقت جنت میں نہیں جا سجا سکا جب تک مجھے پاؤں سے لے کر سر تک اللہ کی رحمت ہاتھ نہ جانا اور جب تک میرے ساتھ کھاد کے کائنات کی رحمت کا معاملہ نہ ہو اس وقت تک میں بھی نہیں جا سجا سکا بنی سر کا ایک شخص پیش ہوگا فیامد جس کے پاس پانچ سو سال کی عبادت ہوگی اللہ اس پر رحم فرما دے گا فرمائے گا جنت میں رحمت اس شخص کو میری رحمت سے جنت سے پہنچا دیا یہ خالق کے کائنات کی رحمت حالانکہ پانچ سو سال کی عبادت وہ کہے گا عبادت ہی یا رب یا اللہ میری عبادت اللہ پھر پاکرمائے گا میری رحمت سے بھی جنت سے پہنچا دے اور وہ بار بار اپنی عبادت کا ذکر کرے گا تب اللہ اندار اس کی عبادت کو تو لے گا وزن کرے گا کہ دیکھ لیتے ہیں تمہاری عبادت کہاں تک پہنچتی ہے دنیا کی ایک نعمت کے ساتھ اس کی پانچ سو سال کی عبادت کو تولا جائے گا اور وہ عبادت ہلکی پڑ جائے گا پانچ سو سال کی عبادت ایک نعمت حق ادا نہیں کر سکا اب باقی نعمتوں کا بھی حساب سے اور پھر اخر بھی نجات کے لیے کیا ہے تمہارے پاس وہ پیش کر یقین کائنات کی رحمت ایک عظیم شان سہارا ہے یہ ماہ سیاح جو ہے یہ تقویٰ کمانے کا ایک نادر موقع ہے ایک من ایک عظیم فرصت آپ کو دی گئی ہم سب کو دی گئی کہ تخوہ کما تقویٰ کے کو فنالو. اس مہینے میں اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب غریب پیدا کرنا کردہ اور وہ خوف جو ہے وہ خالقی کائنات کی رحمت کا ایک عظیم سہارا بن جائے گا تخوا جن لوگوں نے گما لیا انہیں اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی روزے میں تخوہ کا میں یہ تھا کہ پورا جسم جو ہے روزے میں شریف ہے خالی پیٹ کا فافہ روزہ نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا کانوں کا زبان کا ہاتھوں کا جسم کے سارے آغا کا روزہ ہے اور اللہ کے خوف کی بنا نام انسان آغا کو روزے میں شریف, شریف شریف تو انسان تقوی حاصل کر گا اور تقوی اسی چیز کا ہے نہ کر جی الحمد جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف جان لے پہچان دے کہ اللہ میرا خالق اور مالک ہے اس نے مجھے پیدا کیا اس کے امر سے مر جاؤں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹوں گا اور اپنی زندگی کے ایک عمل کو اس کو حساب دینا ہے بس یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر خوف آ یہ خوف کسی دعوے کا احتجاج نہیں ہے بلکہ اس خوف دلیل لئے لئے لئے لئے لئے> لئے لئے کی دلیل یہ ہے کہ حکمرانی اپنے اوپر قائم کر لے نفس کی خواہشات کو خبرات دے ان کا غلط ہونا یہ مقامی رب کے خوف کو امنی ہے ورنہ ایک انسان اگر مقام رب خوف نہیں رکھتی تو پھر وہ اپنی خواہشات میں مرمت ہوتا ہے اور اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی بہاجرین حبشت نبی اسلام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا کہ بڑھیا اپنے سر پہ بوجھ بوجھاتے جا رہی تھی ایک حبشی او باش گھوڑے پر سباد پاس سے اس کو شرارت سمجھا اور یہ شرارتیں بھی سوچتی جب بڑھیا کو دھکا دے وہ گر گئے وہ سامان سمیٹ ہے اور مخاطب کئی اللہ ہوتا اے بدوائش آج جو مجھے دھکا دے کر بھاگ گیا اس دن کیسے چھوٹے گئے جب خانے کے کرسی <سؤال> <سؤال> رکھے گا اور سارے و آخرین کے سامنے اور سب کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوگا اس دن کیا کرے گا اللہ کے بندے کیسے جھوٹے اللہ کے پیرے پیروں پر یہ باقیہ سوچ رہے اور آپ کی آنکھوں ان سے آنکھوں موتیوں کی طرح رواں دوائیں اور نیچے گر رہے ٹپک رہے جو کہ مقام رم کے خوف کیا علاوہ رہا اس شخص کو مقام رم کا خوف نہیں تھا جو یہ کر جرم کر گیا اس بڑھیا کو دھکا دے گیا لیکن مقام رم کا خوف ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور سارے معاملے پیش ہوگی تو یہ چیز بندے کے اندر خوف پیدا کرے گی اور یہ خوف جو ہے یہ معیتوں کو روکے گی اور یہ خوف اگر بندہ ایک بار بھی پیدا کر لے اللہ اس کی قدر کرے فرمایا دلو اللہ یوم اللہ دن دلو سات قسم کے اللہ تعالیٰ آمد کے دو میدان میں اپنے سائے میں لے لے گئے جس دن اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہو اور تدن شمس و خرچہ دکھا مسافت سور ویب آتے آتے آتے آتے ایک میل کے فاصلے پر ٹہل جائے گی اور قیامت کا سورج ایسا ہے کہ اس کو دس سال روک کر دس سال کی گرمی اس میں اور بڑھا دی جائے گی دس سال کی حرارت اور بڑھا دی جائے گی جب یہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو نیچے تپش کا عالم کیا ہوگا حرارت کی کیفیت کیا ہوگا اور کہ ایسے بھی اخبار مسجد سات جسم کی ہوگی اپنے سائے سے لے لے گا ان میں سے ایک انسان جس شخص دعوت دعوت دے دے کو اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اور صرف اللہ کے خوف کی بنا گنا اس دعوت کو ٹھکرا دے اس گناہ کی لذت سے بھرپور ہوتی ہے ٹھوکر مار دے صرف اللہ کے خوف کی بنا دینا تو اس ایک بار کے خوف کی ایک ذرا قدر کرے گا اور اسے میدان میزان اپنے سائے پہ لے لے گا تو اخر بھی جو ارسات مقامات ان میں خالی کے کائنات کی رحمت ہمارے تمہارے لیے سہارا ہے لیکن یہ رحمت اس کی اسباب کچھ تو آمال صالح ہے اور کچھ اللہ کے خوف کا مظاہر ایسا مظاہر جو بندے کو تقوا سے بھر دے نبی رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اپنا ایسا خوف مجھے عطا فرما دے جو معصیتوں کے دیکھ میں حائل ہو یا رکاوٹ بن جائے کوئی گناہ نے آئے تو یہ خوف دیوار بن جائے اس گناہ تک نہ پہنچنے آپ ایسے دل سے اللہ کی پناہ ترم کیا کرتے جس میں خشیت خیشیت کا تلبل رایا یا اللہ ایسا دن مجھے نہیں چاہیے جو تیرے خوف سے خالی ہو اور خشیت سے خالی ہوں. امام الانبیاء کے خوف کا حل یہ ہے ایک دن آپ نے فجر کی جماعت کرائی اور نماز کی اماد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطے کے کچھ الفاظ اتنی آرام آلات وہ حالا مالا تسخن. جو کچھ اللہ مجھے دکھاتا ہے تم نہیں دیکھ پاتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سوئی بات بات بہتراہٹے میں اور فرشتوں کے بوجھ سے آسمان دبے جا رہے اور ان میں ایک چرچراہٹ جیسی آواز آتی ہے کوئی جگہ خالی نہیں چار انگلی کے برابر نے شاطر جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان دو تمہاری حسیاں بند ہو تم تم بستروں کی لذتیں تجارو نہیں روا اور تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو شہروں کو چھوڑ دو بستیوں کو چھوڑ دو اور جنگلات کی طرف نکل جاؤ وہ دنی شاؤ انی میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں درخت ہوتا اور لوگ مجھے کاٹتے بنا دیتے اور کاٹ بھی ان کے ختم کر دیتے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کا حال کہ کاش میں درخت ہوتا ہے اور میں کاٹ دیا جاتا اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا یہ حقیقت میں ان لوگوں کا کردار ہے ان لوگوں کا من ہے جن کے اندر فکر آخرت ہے اپنے رب کا خوف ہے مخام رب کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا ڈر ہے اور اساتذ کہ ان کو یاد رہتی ہے اور کامیابی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں معاملہ بہت ہی مشکل ہے لیکن خال کائنات کی, کی رحمت اگر حاصل ہو تو معاملہ بہت آسان صلب سال ہی کے اندر یہ خوف غالب رہتا تھا بعض بحث حکیم فرماتے ہیں جماعت فارا فن کو جب سور جب جب سوکھا جائے گا آگے آواز بند ہو گئی جب دیکھا گیا تو خر اخشی جب دیکھا گیا تو وہ زمین پر گر چکے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا قیامت کے بخوق کا خوف کہ جب سور پھونگا جائے گا اور لوگ تیزی سے عرض کی طرف جائیں گے اور میدان معاشرے کا بندر یہ جی ہوگا کئی فتح ان کا فرق ہوومان شریف جس دن دہشت کو دیکھ کر دودھ پیتے بچے گوڑے ہو جائیں گے کتنا خوف ہوگا اور کتنی دہشت ہے اور کیا وہاں کیفیت ہوگی کیا مشاہد ہوگی اور کیا مناظر ہوں گے کہ دودھ پیتے بچے بڑھاپے پہنچ جائیں گے بوڑے ہو جائیں گے عورتیں اپنے حمل ودا کر دیں گی اور جو بچے پیدا ہوں گے اپنی ماؤں کو چمٹ جائیں گے اور اپنی ماؤں کا دامے نہیں چھوڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہ شرم یہ عمر سے وفاتن ہوا تھا تم سہمد کے دن بالکل گرہنا بر بر اٹھائی جائے گا سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یار اللہ اگر سب برہما ہوں تو لوگ تو دیکھیں گے دوسرے مرد عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں دی مردوں کو دیکھو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں المرف عائشہ قیامت کا معاملہ اور قیامت کی حوالہ کیا اتنی شدید ہوں گی کسی کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں تھی اس طرف تو سوچے گا ہی اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں پیدا ہوگا تو یہ قیامت کے برادر و مشاہد ان کی فکر ہونی چاہیے اور اخرب نجات کی سوچ ہونی چاہیے قیامت کے بہت سے سہارے ہیں حساب و کتاب کے بہت سے مراحل ہیں قیامت کا ایک سہارا اللہ کے پیارے عمر کی شماعت کا ہے اس کے لیے توقریب کی تربیت عقیدے کی سلاذت لا الہ لہٰ کی معرفت عقیدے کا فهم اور پہاڑ کی طرح ٹھوس عقیدہ بنا لینا یہ اس عظیم سہارے کا باعث بنے گا نبی رسلان کی حدیث شفاعت یوم من اللہ الخیات میری شفاعت شہم کے دن دل... اس بندے کو نصیب ہوگی جس نے لا الہ عد اللہ کا کی اقرار کیا بالکل خالص, خالص ہے... ایسا اقرار اس میں کوئی شرک نہ ہو ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہ ہو بلکہ من توحید پر حید اور قائم ہو سچے فہم کے ساتھ سوء سوء اور سچی سوچ اور طلب کے ساتھ اس شخص کی میں ضرور شفاعت کریں اور شفاعت جو ہے گناہ گاروں کا ایک سہارا ہے تو قیامت کی نجات میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ اللہ کے پیارے برمر کی شفایت میں انسمال بہت سوچتے سے آشد کے بارے میں ایک دن شفاعت کا خیال آ گیا اللہ کے پیارے برمر کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرا یہ میری یہ خواہش ہے میری یہ دن میری شفاعت فرما دینا رسول اللہ تمایا جانے میں تمہاری شفاعت کر دوں گا تمہاری سفارش کر دوں گا انس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ این کو یہ عمر خیال میں قیامت کے دن آپ کو کہاں پاؤں گا آپ کو تلاش کروں تاکہ آپ کو شفاعت کا کروائے یاد دلاؤ تو آپ مجھے کہاں ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سب نے شاع فرمایا اب وہ لوگ ماتا لوگوں نے ڈھونڈنا جو کہ بڑا ایک گفیر مرحلہ قیامت کے حساب سے پوچھا اگر وہاں نہ پاؤں پھر کہاں کرو فرمایا کہ اندر میزان پھر میزان کے پاس آ جانا ترازو کے پاس جو قائم ہوگا کر لوگوں کے اعمال توڑنے کے لیے میں وہاں کہیں تمہیں مل جاؤں گا پوچھا کر میزان کے پاس بھی نہ ہوئے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا کہ پھر حوضِ کے پاس آ جانا. ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر مل جاؤں گا قیامت کے دن کبھی کوثر کے پاس ہوں ہوگا کبھی میزان کے پاس اور کبھی پولیس راج کے بات کیونکہ عودر آپ کا حوض ہے جس سے آپ نے امت کو جامع کو لانے ہیں لیکن باقی جو دو گھاٹیاں ہیں پولیس راج را اور میزان کی بڑی خطرناک گھاٹیاں اللہ کے پیارے جمبر کبھی پولیس راج کی طرف جا رہے ہیں اور کبھی میزان کی طرف تاکہ اپنی امت کی سفارش کر سکے امت کے لیے دعائیں کر سکے رب سد لے رب سد لے یا اللہ سلامتی دے دے یا اللہ سلامتی دے دے تو یہ دو بڑے خطرناک مراحل چنانچہ ان کی تیاری کی آئے ضرورت ہے اللہ کے بندوں میزان کی تیاری دو اعمال کے ساتھ حق. ایک ہر عمل میں ریاکاری سے بچ جاؤ اور اخلاص کی حفاظت کر لو ہر عمل حج ہو عمرہ ہو عمر ہو ہوگا ہو جہاد ہو فرائض ہو نوافر ان دو بنیادوں پر ان کو قائم کر لو ایک اخلاص کی حفاظت اور دو دوسرا اللہ کے پیارے بہن بر کی سنبت کی مطابق جس عمل میں اخلاص نہ ہوا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور یہ ترازو اس کو تولے گا اور جو عمر اللہ کے پیارے کے کی سربت کی اتفاع سے خالی ہوگا نہ وہ اللہ کے ہاں تاز قبول ہے اور نہ یہ میزان اس کو تولے گا تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ان گمبیر مراحل میں کامیابی کے زبان ہمیں ادا فرما دی کہ اخلاص کے ساتھ نیکی انجام دینی ہے اور ہر نیکی کے احساس اللہ کے حبیب کی سرمت اور جہاں تک معاملہ پورے سراد کا uh... جو کہ حد من نہ سیپ من نہ بال سے بڑھ کر باریک, باریک, باریک اور تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا وہاں کامیابی کی صورت یہ ہے کہ بندہ آج دنیا میں تیزی کے ساتھ عمل کرے عمل کی ایک سواری سے اترے دوسری پر سوار ہو جائے دوسری سے اترے اور تیسری پر سوار ہو جائے در حقیقت قبول عمل کی نشانی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دے دے دوسری نیکی کے بعد تیسری نیکی کی توفیق دے دے جبکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ ایک گناہ کرے اور اللہ اس کے سامنے دوسرا گناہ کھول دے, دے تیسرے گناہ کی توفیق دے, دے دے تو اعمال صالح کی کثرت اور تیزی کہ پورے سراد کی تیزی کا باعث ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہاں مختلف کیفیتیں ہوں کچھ لوگوں نے پلک جھپکنے کی طرح گزرنا ہے کچھ لوگوں نے بجلی کی طرح گزرنا ہے کچھ لوگوں نے تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرنا ہے کچھ لوگوں نے آندھی کسی تیزی سے گزرنا ہے کچھ لوگوں نے برف رفتار اونٹ کی رفتار سے گزرنا ہے کچھ لوگوں نے ایک انسان کی دور کے مطابق گزرنا ہے کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ چلنا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پاؤں کے پھل چل نہیں سکیں گے بلکہ پولیس رات پر بیٹھ جائیں گے اور بچے کی طرح زمین پر رینگتے ہوئے آگے بڑھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تعلق ان کا ایک ہاتھ پھسر جائے گا نیچے کو گرنے والا ہوگا اور وہ دوسرے ہاتھ کے سہارے سے پولیس رات کو پکڑ لے گا وہ لٹکا ہوا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے تالنا کو جن کی ایک ٹانگ پھسل جائے گی ایک بام پھسل جائے گا اور وہ گرنے والا ہوگا لیکن وہ گھوم کر اپنی, اپنی دوسری ٹانگ سے پولیس راج کا سہارا لے دوسرز زراع دوسرز زراع لے گا معلق ہوگا لٹکا ہوگا پھر سمجھے گا پھر پھر اٹھے گا آگے بڑھے گا یہ لوگوں کی رفتاریں ہیں اور گزرنے کے انداز ہیں آج جس کے عمل کی سواری تیز ہے وہ وہاں بھی تیز ہوگا من ابا بھی عملے بھی نصب جس کے عمل کی سواری آج کمزور ہے وہاں بھی کمزوری کا مظاہرہ کرے گا آگے بڑھنے میں ناکام رہے گا بہت مشکل ہوگی جہنم کے شویلے اس کو جلسائیں گے اور وہ پل کی تیلی اس کو کاٹے گی دونوں طرف دار کنڈے ہو ان سے ڈکرا -ڈکرا -ڈکرا زخمی ہوگی طویل یہ پھول ہے اسی طرح اس کو فراس کرنا پڑے گا اسی طرح اس کو عبور کرنا پڑے گا جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی کانت لہو نور آج جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ کل اس کو نور ادار فرما دے گا بشرشہ غلوم بلور انطام میں یوم المیا ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت کے دن کے مکمل نور کی جو اندھیروں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کا سب کو توفید ادا فرمائے دوں گا پورے سراعت پر سباد کی ضرورت ہے اور سبات کے لیے کلم توحید کا سباد ضروری ہے سب اللہ الدین بالقول ثابت یہ قول ثابت کی برکت ہے کہ اللہ ثابت دے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاؤں پھسلیں گے جو گرنے کی کوشش کریں گے زخمی ہوں گے زخمی سے چور ہوں گے پولیس ہراس میں مگر قدموں کو استقرار اللہ کی توفیق سے ملے گا اور یہ توفیق اس شخص کو ملے گی جس کے پاس عقیدے کا سوات ہوا لا الد اللہ کا سوات ہوا اس کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنسمان یہ سیر الناسدر نور ہے کہ لوگ آگے بڑھیں گے تیزی اختیار کریں گے اپنے نور کی وقت اور یہ نور کیسے ملے گا دوسری حدیث یسیر سیر الناس ولہ قدر اعمال ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بخد تیزی اختیار کریں گے معنی یہ نور جو ہے یہ اعمال کا نور نبی نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ آخر میں وہ شخص اس کل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوگا جس کے پاؤں کے انگوجھے میں نور کا ایک قبضہ ہوگا باقی پورا وجود اس کا تاریخی میں ڈوبا ہوگا اور جو لوگ عمل کی کثرت اختیار کریں گے عمل کی تیزی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں تیزی سے گزارنے کی भी بھی دے دے گا اور طاقت و حمت بھی دے دے گا یہ ایک گمبھی مرحلہ جس میں تیاری کی صورت ہے اعمال کی کثرت ہو اعمال کی تیزی ہو اعمال میں سکت کی زبا ہو امال میں اجلاس ہو تاکہ ہر قدم پر یہ نیکیاں کام آ جائیں اور بندوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے ساتھ ساتھ خوف کا عالم ایسا عالم کہ بندہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو خیر کہہ دے اللہ کے خوف سے گناہوں سے باغی بن جائے اور گناہوں سے بغاوت اختیار کر دے دوری اختیار کر دے یہ نیکی بڑی قابل قدر ہوگی جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو یہ قخبہ اور خشیت کا عالم بڑا قابل قدر ہوگا اور بندے کی کامیابی کا باعث بنے گا اس کے ساتھ جو ان خطرناک مراحل میں انسان کے کام آئیں قیامت کی ایک بڑی جو پور خوشخبری ہے وہ اللہ پاکار کی ہے ایک بار رسول اللہ تشریف رات صحابہ ساتھ چاندنی رات اور چاند پوری آب و تاب چمک رہا تھا اللہ کے پیارے میں انہوں نے سوچا اس چاند کے تعلق سے کچھ صحابہ کو غاز کر دیا جائے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاند ہے بالکل روشن کوئی غبار بیچ میں حائل نہیں ہے کوئی بادل بیچ میں حائل نہیں ہے بالکل صاف اپنے سامنے چاند کو دیکھ رہے اسی طرح کل قیامت کا دن آنے والا ہے جب اپنے پر دیکھو جی اور اپنے پربردگار کے چہرے کا دیدار کر یہ تشریح جو ہے اس طرح نہیں ہے اللہ پاک کا چہرہ چاند جیسا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں کوئی تشریح نہیں نہیں شہر بلکہ یہ تشریح جو ہے رویت کے اعتبار سے ہے کہ جیسے چاند کو دیکھ رہے کسی تکلیف کے بغیر بالکل سن آیا جہارن اس طرح اپنے رب کو دیکھو کسی تکلیف کے بغیر بالکل ایانند دیکھو اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہ یہ تشبیر بار کے ہے بار مرئی کے نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک جیسی کوئی چیز نہیں اللہ پاک مخلوقات کی تصویر سے پاک ہے نہیں سکم اس نہیں شہید اس کا چاند جیسا چہرہ کیسا ہو سکتا ہے حجاب نور اس کا حجاب نور ہے اگر اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کا جو نور ہے جہاں جہاں تک اللہ رب عزت کی نظر جاتی ہے وہاں وہاں ہر چیز کو جلا کر راخ کر ایسا چاند جیسا کیسے ہو سکتا ہے یہ اعتبار سے بالکل سامنے اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے اس طرح اپنے رب کے چہرے بھی دیکھو گے آگے رسول اللہ استطاع ما یغلب سے کملا قبل شم سے فاحلا سلاد قبل غروب ہے تم دو کام پوری توجہ سے کر دیں دو نمازیں ایسی ہیں ان پر کوئی چیز غالب نہ آنے بلکہ تم ان پر غالب آ جا ان دو نمازوں کے اوقات ایک نماز فجر کے طلوع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے سے قبل کی نماز فجر کی نماز اس کو وقت بھی ادا کر دوسری دو نماز سورج کے غروب ہونے سے قبل کی ہے اور یہ عصر کی نماز اسے بھی وقت پر ادا کر اور دنیا کی کوئی چیز ان جیز جیز لازم لازم لازم لازم لازم فد دو نمازوں کے اوقات پر غالب نہ آئے مانا اللہ کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو لوگ ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور بالخصوص ان دو نمازوں کی ایک فجر پر دل ندین احسن حسن ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالی کا فرمان دل ندین احسن دل ندین الا اللہ جن لوگوں نے توغیر کی سچی گواہی دیا پورے علم کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری معرفت کے ساتھ ان کے لیے حسن ہے حسن جنت ان کے لیے جنت ہے جن لوگوں نے توحید کی گواہی دے دی ایک مکمل معرفت اور علم کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ تصدیق کے ساتھ ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے بس یاد ہے اور کچھ اضافی چیزیں بھی بس زیادہ اور کچھ زائد اشیا بھی زیادہ کی تصویر یہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ہے کہ موحدین کو جنت ملے گی اور ساتھ ساتھ اللہ منظم کے چہرے کا دیدار ملے گا یہاں بھی توحید کی بات آ کہ جو موحدین ہے اور توحید خالص مظاہرہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی, اپنی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے ابر سے, اپنی رحمت سے انہیں اپنی کا دیدار ادا فرما دے گا جو کہ تیامت کی نعمت ہے جنت ماں دام ہی لئی جنت میں جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی ساری نعمتیں فراموش کر دیں گے اور بھول جائیں گے اپنی ہو جنت کے میووں کی طرف جنت کی نہروں کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھیں گے جب تک خاد کائنات کا دیدار قائم رہے گا یہ کیسے حاصل ہوگا اس کے حصول کی کوشش عقیدہ توحید کے ساتھ ہے نظینہ احسن جو لوگ آج توحید کی سچی گواہی دیتے تھے ان کو توحید کے تعلیم کا شوق ہے توحید کو سیکھنے اور سمجھنے کا شوق ہے اور وہ پوری قومت کے ساتھ عقیدہ توحید اپنانے والے اور توحید کا عقیدہ ان کے اندر پوری ریز کے ساتھ ٹوٹ گوٹ کے بھرا ہوا ہے شرک کی طرف کوئی التفاق نہیں کوئی توجہ نہیں ان کے عقیدوں اور عمل میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہیں ہے بدر کا کوئی ارتقاق نہیں سنت کے محاور سنت کے متوح ہے ہر حال میں ان لوگوں کو اندر اپنا تیدارت آپ لیکن جو لوگ شرف دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں بدعات کے طوفان بدتمیزی میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی رحمت نہیں کوئی سعادت نہیں یہ تو سنت رسول کے مطمئن کے لیے آج اب ایک بدعت کا ارتکاب بڑی شد و مت سے کرے گی اور شاید کر رہی ہے اور وہ ہے کثین اور نادوں کے ساتھ رو رو کر رمضان کو الوداع کہ یہ رسم کہاں سے آ گئی یہ بدت کہاں سے آ گئی رمضان کے آخری جمعے میں ہم نے رمضان پر ودا کہ رو رو کر کہہ کہ قصیدے پڑھ پڑھ کر کہ اللہ کے پیارے بستر کی سنت سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا صحابہ کی سنت سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا تابعین کی سنت سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا ام کرام کے طریقے سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا عصر حاضر کی فدر جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے بد رمضان کا اختتام اگر کرو گے اس قسم کی خرافات کے ساتھ اس قسم کی بدایت کے ساتھ تو روزہ کیا خوب ہوگا تقویٰ کیا حاصل ہوگا تقویٰ تو گناہوں سے بچنے کا نام ہے اور بے در کو بڑا بھیانک بنا ہے شرک کو بڑا بھیانک بنا, بنا ہے بجائے اس کو آخری جماعت جو ہے ان کو استفار پر قائم کرے اور توبہ پر قائم کرے دین اسلام کی فطرت ہے اور دین اسلام کا تفادہ ہے کہ ایک انسان عمل کرتے کرتے جب عمل اختتام پذیر ہو تو توبہ کریں ایک انسان اس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اپنی آخری سانسوں کو توبہ استفار سے بھر دے ہر چیز کا اختتام جو ہے وہ تو توبہ استفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے استفار کیا جائے بنا بخشنے کی اشتدا کی جائے تو رمضان بھی آخری جان میں ہے آخری مراحل میں ہے آخری لمحات میں ہے ان میں در کے ساتھ اور رات کے قیام کے ساتھ <فا> جو استغفار ہے کہ رمضان کی آخری میں آتی ہے تو میں کیا مانوں اللہ سے کیا طلب کروں اس کے خزانے لا اتنا اور بے شمار کون سا خزانہ نام اور میں کو پھول ہی عائشہ کہنا کفرت کے ساتھ اللہ مینہ کافو ہے گناہوں کو مٹا دینے والا اور آخر مراحل میں توبہ کی ضرورت ہے استفار کی ضرورت ہوں گے تحجد گزار رات کو قیام النعل کرتے ہیں اور جب کے ختم ہونے کا وقت آ جائے شہری کا وقت آج یا صبح کا وقت آج یا استغفرون رول وہ استحفار شروع کر دیتے ہیں یا اللہ نے مواف دوں ہمیں معاف دوں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کو نیکی کا غرور نہیں آئے گا ایک بندہ اگر رات بھر جا کر قیام کیے لمبی قیر کی لمبے لمبے سجدے کیے ہو سکتا ہے شہزان بار کر کے تو بڑا متقی ہے تو نے رات بھر قیام کیا ہے لمبے سجدے کیے تو بڑا عظیم شان بندہ بن گیا باقی دنیا حقیر ہے تیرے سن تو اس کے اندر نیکی کا غرو آ جائے کمر آ جائے زین آ جائے جو وہ نیکی کو برباد کر دیتا ہے لیکن اگر وہ نیکی ختم کرتے ہوئے اٹھے استفار کرتے ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کا حربہ ناکام ہو گیا کہ میں تو گناہ گار ہوں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں میں تو گناہ گار ہوں اللہ سے استفار کر رہا ہوں اس سے شیطان کا وار پھون جائے گا اور, اور وہ ناکام, ناکام و نا مراد ہو جائے گا یہ رمضان کے تدابین و حید استفار پر ہونی چاہیے اللہ تعالی صورت النسل اپنی پیار حمید کو بھی استفار کا حکم دیا جب کہ سورت النصر اللہ کے پیارے بے کی موت کی خبر ہے ادا جا نثر ہوا بلفت جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی فتح آٹھ بجلی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوگ در جوگ دینی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نو ہجری پوری عمل وفول تھا, تھا, تھا وفد آ رہے قبیلے آ رہے آرے اسلام قبول کر رہے ہیں ایک, ایک وقت وہ تھا جب جنگ بدر, بدر میں صحابہ آرے کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور ایک وہ وقت بھی آ گیا حجرت میں ایک لاکھ چوالیس صحابہ اللہ کے گارے کے اندر کے سامنے تھے اللہ با خبر دے رہا ہے میرے حبیب مشن پورا ہو گیا مکہ فتح ہو گیا قبائل عرب نے اسلام قبول کر لیا اب آپ کا آخری وقت آپ بھیجنے والا آپ کو بلانا چاہتا ہے صحابہ رو دیے اللہ کے پیارے جدائی کا وقت آ گیا اللہ ترحت سے لمحات میں اپنے رب کی تصویر بیان کرنی ہے کثرت سبحان اللہ سبحان اللہ اب رب اور کثرت سے تحمید کرو الحمد للہ تیسرا حمل سے سبحان اللہ تشریح ہے بب حمد, حمد تحمید ہے اللہم حرار حرار حرار پھر حرار حرار دیا دیا اللہ پھر لی استغفار ہے پھر آپ نے استغفار شروع کر دیا اختتامی لمحات ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے توبہ کی جائے رمضان اگر گزر گیا اور گناہ معاف نہ ہوئے تو اللہ کی رحمت سے دھچکار دیا جائے گا اپنے خالق اور کی رحمت کو پانے کے لیے استغفار ہماری حاجت ہے استغفار ہماری ضرورت ہے ان گھڑیوں کو توبہ اور استغفار سے بھر دی بار بار کہیے اللهم اللهم اللهم اللہ تحپور اللہ اللہ فا فون اللہ العالمی ہم گناہ گار ہیں ہمارے گراہوں پر قلم افب پھیر تو افب کو پسند کرتا ہے براہوں کو مٹھا ڈالنے والا ہے تیری یہ تیری یہ خوبی ہے اللہ العالمی ہمارے براہوں کو مٹھایا ڈال اللہ رمضان کا مہینہ موجود ہے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور جب یہ مہینہ گزر جائے تو اپنی مفر دتا فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے ہم گناہ گاروں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے کچھ راتیں بازیاں ہیں راہ اور رات تیری رحمت کے فیصلے شادر ہوتے ہیں اور تو اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یا اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرما لیں گراہوں کو بخش دے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے العالی ہمیں ہمارے والدین کو تم رہو گی العالی خبروں کو ٹھنڈا کر دے کشادہ کر دے منور کر دے اور کل ہمارا بھی یہ مقام آنے والا ہے ایک وقت آئے گا سانسیں ٹوٹ جائیں گی یہ ڈوری ٹوٹ دور جائے گی ہمیں بھی خبر میں سفر کر دیا جائے گا یا اللہ ہمارے ساتھ خبر میں مرنے کے بعد اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا آمد کے دن اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا اراحل ہمارے گراہوں کی طرف نہیں بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھا یعنی رحمت یاد فرمانا مفروں سے گردنوں کو الہ جہنم سے فرمانے، ان ٹوٹی عبادات کو، قبول فرما لے روزے قبول فرما لے تنابی قبول صدقہ دیا گیا اس کو قبول قرآن کی, کی گئی ایک ایک حرف کی ترامت کو، قبول فرما لے احلان الحمد للہ تمام بیماروں کے لیے بھائیوں بہنوں کے لیے صحت کی دعا کر دی اللہ علیہ سے سب کو صحت کام عاجلہ اور دائمہ دا تھا جن ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا کامل ادا کرا تھا اس مسجد میں انشاءاللہ شاء شب کو تکمیل قرآن خود انشاءاللہ شاء اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور مسجد کی اخراجات کے لیے جھول فنڈ میں تعاون کی جو اپیل کی گئی ہے انتیس <سؤال> کو گیا پ آئیے اور اپنا تعاون لے کر آئیے تاکہ جو مسجد کے مساعف ہیں ان میں وہ استعمال ہو سکے خرچ ہو سکے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اور آج کا اعلان جو ہے النسار ٹرسٹ کے لیے مختص ہے یہ ہمارے کشمیر کے ساتھی ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے یہاں آئے تھے انیس سو کی دہائی میں اور اب وہ واپس جانے کے قابل نہیں ہیں واپس جائیں گے تو انڈین فوج کی مظاہرے ان کو سامنا کرنا پڑے گا جو کہ قتل کی صورت میں ہوگا اور یہاں وہ بالکل بےآسرا ہیں ان کے لیے آپ نے انصار کا رول ادا کرنا ہے اپنے ان بھائیوں کی بہت سی فیملیاں سینکڑوں کی تعداد میں جن کی کفالت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تو آج ان کے لیے آپ کا تعاون جمع ہوگا آپ دن کھول کر تعاون کیجئے تاکہ یہ جو فیملی لٹھی پیٹی پریشان حال یہاں آباد ہیں مظفر آباد وغیرہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں انہیں یہ تعاون آپ کا بھیجا جائے اور ان کی فیملیوں کی کفالت اور گزر اوقات کا باعث بن سکے جمعے کے بعد ساتھی باہر کھڑے ہوں گے آپ بھرپور تعاون کیجیے اللہ با قبول فرما اللہ تعالیٰ ان مہاجر بھائیوں کے لیے ہمیں انصار کا سچا اور ادا کرنے کی توجہ اللہ فرما دیں حقیقت یہ ہے کہ جو انصار کا رول ادا کرتے ہیں اور اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ان سے بڑا راضی ہوتا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ اپنے دور میں جو انصار صحابہ تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا آیت العیمان خب الصار آیت النفاق کی انسار کہ انصار نصرت کا عمل ادا کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ چکے کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار کا بہت نفاق کی نشانی ہے جو انصار سے محبت کرے گا اس عمل کی بنا پہ وہ مومن ہے جس کے دل میں انصار کا بول ہوگا وہ منافع تو یہ عمل در حقیقت عظیم و شان ہے اس عمل کو ادا کرنے کا موقع آج موجود ہے آپ تعاون کیجئے گا اللہ کردہ یہ کچھ سوالات کے بعد واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا واشهدوا أن محمد ربته ورسوله يا أيها الذين منتقوا الله حق تقاتل ولا تنوتن إلا من المسلمون يا أيها الناس ادقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورص منهما رجالا كثيرا من إساء واتقوا الله الذي تساءلون به من الحال الله كان عليكم الحيبا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 اللہ اللہ منصر الحمد المن اللہ خوان اللہ منظر خوان اراض اللہ منظر في یمن اللہ منظر خوان في افغانستان اللہ منصر في کشمیر اللہ سونے کا لفظ سات سو سونا ہے آپ کے پاس اور جگہ دینے کے لیے قیمت کا ڈھائی فیصد میں وزن, وزن اس اس اس کا معیار دیا گا وزن ساڑھے سات سے قیمت کا ڈھائی فیصد کی, کی وجہ سے بار بار ہوا آ رہے ہو. بار بار وجوہ کرنا ہوگا اگر وزو کرتے رہیں تو یہ افضل ہے لیکن وضو کرنا ضروری نہیں ہے وزو جو فرض ہے وہ نماز کے لیے نماز کا وقت اگر ہو تو غرو کر اپنا فرض ہوگا اس کے علاوہ اگر یہ معاملہ ہوگا تو وضو کر دینا افضل ہے انسان اگر باپ وزو رہے اس کی فضیلت بارے بارے بارے, بارے نبی رسلام کی حدیث ہے سرمن ہوگا کہ وضو کی, کی حفاظت ایک معمین بھی کرتا ہے جس کا معنی ہے کہ وہ ہمیشہ با وضو رہتا ہے اور غزو اگر ٹوٹ جائے تو فوراً کر لیتا ہے تاکہ با وضو رہے نانے حفظ ہوتے رانی ہوتے ان سے اللہ تب نے پوچھا تھا کہ بلال میں نے جنم دیا تمہارے قدموں کی آحر سنی تم کیا عمل کرتے ہوتے بلال نے عزم کیا تھا کہ میں ہمیشہ با وضو رہتا رہتا رہتا اور غزو اگر ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا رہتا اور جب بھی وزو کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ نفل ضرور پڑ لیتے یہ ایک سوال ہے اجتماعی دعا کب کب جائز جائز حدیث کی روشنی میں واضح کرے دیکھیں کسی مخصوص وقت کو طے کر لینا اجتماعی دعا کی نہیں لینا یہ درست نہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی موقع اگر بھنگ جائے دعا کرنے کچھ دعا کا تقاضا آ جائے تو اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے اس کے لیے کسی وقت کے تعین کا کچھ نہیں ملتا جب بھی کوئی دعا کا موقع آ جائے یا کسی کی طرف سے دعا کا تقاضا آ جائے تو اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا آپ خطبہ دے رہے تھے آپ سے دعا کا تقاضا کیا گیا بارش کے لیے تو آپ نے خطبے کے دعا نہیں ہاتھ کھڑے کر کے دعا کی تھی یہ ایک دعا ایک موقع یعنی دخادہ بن گیا اور موقع بن گیا تو آپ نے دعا فلوا دیا تو ایسا ہوگا اس کا موقع بن جائے کسی کی طرف سے دخادہ ہو کسی مریض کی صحت کے لیے دعا کر ساتھی وہاں بیٹھے ہو تو مل کر اجتماعی دعا کر سکے لیکن جو ہمارے یہاں مخصوص ایک دعا ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں یہ نہ میرے پاس کسی بھی موقع پر ثابت نہیں بلر ہو